افطار کے بعد کی دعا الله پیاس بجھ گئی اور رگے تر تازہ ہو گئیں اور ان اللہ تعالی ثواب بھی ضرور ملے گا